وَلا قَدَ أَْرسَ النانُوحًا إلَ قَوْمِهِ إِّ لَكُم نَّذير مُبين أَلَّا تَعبُدُ إِلَّ اللهَّهَ إِّ أَخَافُ عَلَكُ عَذااب يَوْ من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 کھاتا پیتا ہے چلتا پھرتا ہے سوتا اور جاگتا ہے بال بچے رکھتا ہے آخر ہم کیسے مان لیں کہ وہ خدا کی طرف سے پیغمبر مقرر ہو کر آیا ہے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے یہ بھی وہی بات ہے جو مکے کے بڑے لوگ اور اونچے طبقے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ ان کے ساتھ ہے کون یا تو چند سرپیرے لڑکے ہیں جنہیں دنیا کا کچھ تجربہ نہیں یا کچھ غلام اور ادنا طبقے کے عوام ہیں جو عقل سے کورے اور ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو یعنی یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم پر خدا کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے اور وہ لوگ خدا کے غضب میں مبتلا ہیں جنہوں نے ہمارا راستہ اختیار نہیں کیا ہے تو اس کی کوئی علامت ہمیں نظر نہیں آتی فضل اگر ہے تو ہم پر ہے کہ مال و دولت اور خدم و حشم رکھتے ہیں اور ایک دنیا ہماری سرداری مان رہی ہے تم ٹٹ پونجیے لوگ آخر کس چیز میں ہم سے بڑے ہوئے ہو کہ تمہیں خدا کا چہیتا سمجھا جائے لین تین کم سمت کم انل جی موہ تم لَهَا ہو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 یہ وہی بات ہے جو ابھی پچھلے روکو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی جا چکی ہے کہ پہلے میں خود آفاق و انفس میں خدا کی نشانیاں دیکھ کر توحید کی حقیقت تک پہنچ چکا تھا پھر خدا نے اپنی رحمت یعنی وہی سے مجھے نوازا اور ان حقیقتوں کا براہ راست علم مجھے بخش دیا جن پر میرا دل پہلے سے گواہی دے رہا تھا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام پیغمبر نبوت سے قبل اپنے غور و فکر سے ایمان بالغیب حاصل کر چکے ہوتے تھے پھر اللہ تعالیٰ ان کو مرصب نبت عطا کرتے وقت ایمان ب عطا کرتا تھا قورب الین قربیم کن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 یعنی میں ایک بےغز ناسے ہوں اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے ہی بھلے کے لیے یہ ساری مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں تم کسی ایسے ذاتی مفاد کی نشاندہی نہیں کر سکتے جو اس عمل حق کی دعوت دینے میں اور اس کے لیے جان توڑ محنتیں کرنے اور مصیبتیں جھیلنے میں میرے پیش نظر ہو اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں یعنی ان کی قدر و قیمت جو کچھ بھی ہے وہ ان کے رب کو معلوم ہے اور اسی کے حضور جا کر وہ کھلے گی اگر یہ قیمتی جواہر ہیں تو میرے اور تمہارے پھینک دینے سے پتھر نہ ہو جائیں گے اور اگر یہ بے قیمت پتھر ہیں تو ان کے مالک کو اختیار ہے کہ انہیں جہاں چاہے پھینکے سورہ انعام آیت باون الکحف آیت اٹھائیس اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو ٹھٹکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی والا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول انی ملک نی ملین تزدری اونم لو اتیاہ اللہ خیر اللہ علیہ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 نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں یہ اس بات کا جواب ہے جو مخالفین نے کہی تھی کہ ہمیں تو تم بس اپنے ہی جیسے ایک انسان نظر آتے ہو اس پر حضرت نو علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واقعی میں ایک انسان ہی ہوں میں نے انسان کے سوا کچھ اور ہونے کا دعویٰ کب کیا تھا کہ تم مجھ پر یہ اعتراض کرتے ہو میرا دعویٰ جو کچھ ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ خدا نے مجھے علم و عمل کا سیدھا راستہ دکھایا ہے اس کی آزمائش تم جس طرح چاہو کر لو مگر اس دعوے کی آزمائش کا آخر یہ کون سا طریقہ ہے کہ کبھی تم مجھ سے غیب کی خبریں پوچھتے ہو اور کبھی ایسے ایسے عجیب مطالبے کرتے ہو کہ گویا خدا کے خزانوں کی ساری کنجیاں میرے پاس ہیں اور کبھی اس بات پر اعتراض کرتے ہو کہ میں انسانوں کی طرح کھاتا پیتا اور چلتا پھرتا ہوں گویا میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا جس آدمی نے عقائد اخلاق اور تمدن میں صحیح رہبری کا دعویٰ کیا ہے اس سے ان چیزوں کے متعلق جو چاہو پوچھو مگر تم عجیب لوگ ہو جو اس سے پوچھتے ہو کہ فلاں شخص کی بھینس کٹرا جنے گی یا پڑھیا گویا انسانی زندگی کے لیے صحیح اصول اخلاق و تمدن بتانے کا کوئی تعلق بھینس کے حمل سے بھی ہے آخرے کار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح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 اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خاہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خاہی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 تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں انداز کلام سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت نُ علیہ السلام کا یہ قصہ سنتے ہوئے مخالفین نے اعتراض کیا ہوگا کہ محمد یہ قصے بنا بنا کر اس لیے پیش کرتا ہے کہ انہیں ہم پر چسپا کرے جو چوٹے وہ ہم پر براہ راست نہیں کرنا چاہتا ان کے لیے قصہ گھڑتا ہے اور اس طرح در حدیث دیگر کے انداز میں ہم پر چوٹ کرتا ہے لہذا سلسلہ کلام توڑ کر ان کے اعتراض کا جواب اس فقرے میں دیا گیا واقعہ یہ ہے کہ گھٹیا قسم کے لوگوں کا ذہن ہمیشہ بات کے برے پہلو کی طرف جایا کرتا ہے اور اچھائی سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ بات کے اچھے پہلو پر ان کی نظر جا سکے ایک شخص نے اگر کوئی حکمت کی بات کہی ہے یا وہ تمہیں کوئی مفید سبق دے رہا ہے یا تمہاری کسی غلطی پر تم کو متنبع کر رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی اصلاح کرو مگر گھٹیا آدمی ہمیشہ اس میں برائی کا کوئی ایسا پہلو تلاش کرے گا جس سے حکمت اور نصیحت پر پانی پھیر دے اور نہ صرف خود اپنی برائی پر قائم رہے بلکہ قائل کے ذمے بھی الٹی کچھ برائی لگا دے بہتر سے بہتر نصیحت بھی ضائع کی جا سکتی ہے اگر سننے والا اسے خیرخائی کے بجائے چوٹ کے معنی میں لے لے اور اس کا ذہن اپنی غلطی کے احساس و ادراک کے بجائے برا ماننے کی طرف چل پڑے پھر اس قسم کے لوگ ہمیشہ اپنی فکر کی بنا ایک بنیادی بدگمانی پر رکھتے ہیں جس بات کے حقیقت واقعی ہونے اور ایک بناوٹی داستان ہونے کا یکساں امکان ہو مگر وہ ٹھیک ٹھیک تمہارے حال پر چسپاں ہو رہی ہو اور اس میں تمہاری کسی غلطی کی نشاندہی ہوتی ہو تو تم ایک دانش مند آدمی ہوگے اگر اسے ایک واقعی حقیقت سمجھ کر اس کے سبق آموز پہلو سے فائدہ اٹھاؤ گے اور محض ایک بدگمان و کج نظر آدمی ہوگے اگر کسی ثبوت کے بغیر یہ الزام لگا دو گے کہ قائل نے محض ہم پر چسپا کرنے کے لیے یہ قصہ تصنیف کر لیا ہے اسی بنا پر یہ فرمایا کہ اگر یہ داستان میں نے گھڑی ہے تو اپنے جرم کا میں ذمہ دار ہوں لیکن جس جرم کا تم ارتکاب کر رہے ہو وہ تو اپنی جگہ قائم ہے اور اس کی ذمہ داری میں تم ہی پکڑے جاؤ گے نہ کہ میں